اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی يفقه قولی آمین یارب العالمین اللہ کا تقرب بندے مومن کا مقصود اور اس کا مطلوب اور اس کا حدث ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو اور اللہ کے گڈ بکس میں رہے اس کے لیے جب ان ذرائع کا یا ان اسباب کا یا ان رستوں کا جب جائزہ لیا جاتا ہے جو رب کا تقرب عطا کرتے ہیں یا جن کے ذریعے بندہ رب کے قریب ہوتا تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ سوائے سجدے کے آپ پورے پرانے حکیم کا اور ذخیر احادیث کا مطالعہ کر لیں سوائے سجدے کے اللہ کے تقرب کا ہر رستہ انسانوں میں سے ہو کے گزرتا اور عجیب بات ہے کہ ہماری توجہ اس طرف سب سے کم سب سے پہلا جو اللہ کے تقرب کا امتحان ہوا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ہمارے سامنے جو مظاہرہ ہوا اللہ تعالی نے تمام فرشتوں سے کہا کہ اگر میرا قرب چاہتے ہو تو آدم کا قرب حاصل کرو شیطان جو آج تک اللہ کے کی عبادت کے ذریعے اس کے قرب کا عادی تھا اس نئے امتحان میں کیوں فیل ہوا اس لیے کہ اس نے آدم کے قرب سے آدم کے تقرب سے انکار کیا اللہ کے تقرب سے نہیں کیا اور اس کا حشر دنیا جانتی ہے جس نے بھی اس رستے سے ہٹ کر کوئی رستہ اختیار کرنے کی کوشش کی وہ گمراہ اس وقت تک جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں ہر نبی کے زمانے میں مختلف احکامات تبدیل ہوتے رہتے تھے کسی میں بھی اللہ تعالی نے انسانوں سے دور رہنے کا کی کوئی گنجائش نہیں رکھی فرمایا اور احبا بتدا ما کتبنا عالم رحبانیت کو انہوں نے ایجاد کر لیا تھا ہم نے ان پر لکھا نہیں حضور نے فرمایا رہبانیت رحبانیت اسلام اسلام میں رحبانیت کی کوئی گنجائش نہیں یہاں تو ہر پیپر آپ کو سوسائٹی میں آ کر دینا پڑتا ہے نبی کو غارے حرا سے اٹھا کر اللہ تعالی میدان میں لے کر کے بعد نہیں گے اور ہر اللہ کا مقرب جو ہے وہ بندوں کے قریب ہوتا ہے میں نے ادیش خودسی کوٹ کی تھی پچھلے کتاب میں آج میں اس کا پورا متن آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ جتنے بڑے آپ مجمع میں جائیں گے اتنا کھلا دل لے کر جانا پڑے گا آپ مسجد محلے کی مسجد میں جاتے ہیں آپ جماعت میں شامل ہوتے ہیں بڑا دل چاہیے وہاں کچھ چیزیں خلاف طبیعت بھی ہو جاتی کسی کا لباس آپ کو پسند نہیں کسی کی خوشبو آپ کو پسند نہیں کسی کی بات آپ کو پسند نہیں لیکن آپ کو ان کے ساتھ وہاں رہنا ہے ورکاؤ مراکین پھر جب آپ جمعے میں جاتے ہیں تو مجمع اور بڑھ جاتا ہے اور بڑا ڈسٹ بن چاہیے اور بڑا ٹریش کین چاہیے پھر جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو وہاں تو نہ صرف ٹریش کین چاہیے بلکہ اس کے ساتھ وہ مشین بھی چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا آفس میں لگی ہوتی ہے اس میں پیپر ڈال دیں تو وہ ناقابل شناخت ہو جاتا ہے ویسے آپ اس کو پکڑ کے پھاڑ کے پھینک دیں تو بعد میں کوئی بھی رکھ کے تو جوڑ سکتا اس کو لیکن اس مشین میں آپ گسا دیں تو اس کا تکیہ بھر سکتے ہیں آپ لیکن اس کو دوبارہ جوڑ نہیں سکتے تو جو آپ نے معاف کرنا ہے وہ اس طریقے سے معاف کرنا ہے کہ بعد میں کوئی آپ کا بیٹا بھائی پکڑ کے جوڑ کے پھر آپ کے سامنے نہ رکھ دے یعنی ری انسٹیٹ نہ کر دے اس کو دوبارہ ٹریش کین فرمایا لذین منونا کم اولاد کم ادو اللہ کم فروم و ان تکو تب فروغ تش میں دشمنی کیا ہے کہا کہ تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد ان میں سے کچھ تمہارے دشمن ہے ان سے خبردار رہا تھا اچھا خبردار رہو تو کیا کرو یہ جو بات ہو رہی ہے یا تو آپ بتائیں نہیں کہ یہ دشمن ہے اور جب بتانا ہے دشمن ہے تو پھر معاف تو ہم پہلے ہی کر رہے ہیں ان کو معاف کر رہے ہیں تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ خبردار اگر معاف ہی کروانا تھا تو وہ تو ہم کافی عرصے سے کر رہے ہیں گزارا ہو رہا ہے یہ بتا کر کے یہ تمہارے دشمن ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے وہ جو درگزر کی صلاحیت ہے اس کو متاثر کرتے تم ان کے کہنے کے باوجود وہ انکاف ہوا چسپا اس رویش کو جاری رکھو بخشتے رہو معاف کرتے رہو در گزر کرتے رہو اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ خود بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے تو بعض دفعہ میں نے آج کیا تھا تکلیف ہوتی ہے گھر والوں کو آپ کسی معاملے کو بھولنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں طریقے آپ نے اپنی روش کو جاری رکھنا ہے کس کو وہ انکاف بخشتے رہو در گزر کرتے رہو معاف کرتے رہو تو جو حج پہ جا رہا ہے اس کو اتنا بڑا ہی دل بھی لے کر حج پہ جانا چاہیے وہاں تو قدم قدم پہ جھگڑے ہوتے ہیں. پیسہ دے کے لوگ جھگڑا کرتے پہلے اپنی بس میں جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر آگے جائیں تو جی رہائش پہ جھگڑے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد کھانے پینے پہ جھگڑے ہوتے ہیں پھر مدینے میں کتنے دن نمازیں پڑھنی ہیں اس پہ جھگڑے ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے چالیس پوری کرنی ہے دوسرے کی نوکری جا رہی ہوتی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں وہ اپنے اس چالیس کے چکر وہ بتا رہا دیکھیں جی پرسو میری ڈیوٹی ہے جی میں نے جانا ہے جی ہمارے یہاں قانون ہے جی تین دن اگر ہم جو ہے وہ لیٹ ہو جائیں تو وہ آٹومیٹکلی ہمارے پیپر چلے جاتے ہیں میں فنش ہو جاؤں گا کوتا جی فنش ہوتے ہو تو ہوتا میں نے چالیس نمازیں پوری کرنی اس میں چالیس نمازوں والا کنسپٹ بھی جو ہے وہ کافی تکلیف دے اگر تو اجر مقصود ہے تو وہ تو مکے میں زیادہ ہے ننانوے ہزار کا فرق ہے وہاں چالیس پوری کرو نا چالیس لاکھ مل جائیں گے یہاں چالیس کی چالیس ہزار ملیں گی وہاں سے ماں بہن کی گالیاں دے کے مکے سے چلتے ہیں کہ یہ جاتا کیوں نہیں ایک نماز لیٹ ہو جائے نا ڈرائیور ماں بہن کی گالیاں دیتے ہوں. کہ نکل نہیں نا رہی مدینے نہیں جا رہے تو چالیس سے مراد اگر اجر زیادہ لینا تو وہ تو مکے میں زیادہ ہے یہ پتا نہیں کس نے گولا چھوڑا ہے اور فساد مچا کے رکھ دیا اس نے لوگ حج مدینے میں چھوڑ کے آتے گالیاں مارا دار کفر کے فتوے جو چالیس پوری نہیں کرتا وہ کافر ہے تو حج نام ہے حقوق العباد کے معاملے میں آپ کے امتحان کا اور یہی وہ معاملہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہو اب آئیے حدیث کچی کی طرف امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے ابھی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی قال کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ازل یقول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عزت اور جلال والا اللہ فرمائے گا یوم القیامہ قیامت کے دن یا ابن آدم اے آدم کے بیٹے اے آدم کی اولاد مریض تو فلم تعودنی میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی يا رب اب وہ بندہ کہے وہ جو کہ وہ انترب الالمی اس نے یہ نہیں کہا کہ تو بیمار کیسے ہوتا اس نے کہا کہ میں کیسے تیری زیارت کرتا میں کیسے تیری عیادت کرتا اس لیے کہ تو تو لا مقام ہے نا میں کہاں آتا میں تو بہانے ڈھونڈتا ہوں کہ تیری کوئی خدمت کر سکو ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں پڑھتے اپنے لیے پڑھتے ہیں سے ہمارا فائدہ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں یہ بھی ہے قدسی انشاءاللہ سے میں کوشش کروں گا اگلے جمعے میں, میں اس کا متن آپ کے سامنے رکھوں گا ہماری نمازیں ہمارے روزے یہ جتنی بھی ہم عبادت کرتے ہیں اس سے ہمارا اپنا فائدہ مقصود ہے اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں جو احسیاان کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتے اپنا ہی نقصان کر من ملا صالحا ہنفل ومن سے وہ من نیک کام کرو گے اپنے لیے کرو گے برا کرو گے اپنے اوپر بوجھ لا دو تو میں تو چاہتا تھا کہ تیری کوئی خدمت کروں لیکن آؤں کہاں مسئلہ تو یہ فرمایا قال اما علمتا ان اب جی ان کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ میرا فلان بندہ مریض ہو گیا بیمار ہو گیا فلام تھا ادو تھی اس کی عیادت نہیں کی اما علم کا انا کا لا ادتا لگتا نہیں کیا تمہیں پتا نہیں اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا اب ایک جگہ بتا دینا اللہ نے ایک تو مریض کے لیے حوصلہ ہو گیا کہ اگر اس سے صحت کی نعمت چھن گئی ہے تو اس کے نتیجے میں اسے منعم کا ساتھ مل گیا نعمت صحت چھنی ہے تو نعمت دینے والا مل گیا کیا اللہ نے کہا کہ میں مریض کے ساتھ ہوتا ہوں اس کی عیادت کو آو گے تو گویا میری عیادت کو آئے ہو میں تمہیں وہاں ملوں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریض کو ایک نعمت اگر اس سے چھن گئی ہے تو اس سے بہت بڑی نعمت مل گئی ہے اس لیے کہ منعم مل گیا ہے اللہ کی معیت مل گئی اور اللہ کی معیت اس کا اندازہ کریں آپ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابھی صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غار میں تھے کافر اوپر کھڑے تھے اور آگے پیچھے ہاتھ رکھ کے دیکھ رہے تھے اس وقت اگر کوئی اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا تو وہ نیچے سامنے نظر آ جائے <تصفح> ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لے تو یہ میں دیکھ لوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے لا تحزن ان اللہ مان کیوں لات ادرے کو ہو لبسار اسے آنکھیں نہیں پکڑ سکتے اگر رب کو یہ نہیں دیکھ سکتے تو اس وقت پاؤں کی طرف دیکھیں بھی تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے اس وقت ہم اللہ کے ساتھ اور اگر وہ دیکھ بھی لیں نہیں دیکھیں گے یہ واقعہ ہو چکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے سورج تبت یادان نازل ہوئی تھی اور لوگ اس کو پڑھتے پھر رہے تھے تو ان میں جمیل جو تھی انتہائی بدتمیز عورت تھی زبان دراز اسے پتہ چلا کہ ہماری فیملی کی ہجو ہوئی ہے وہ تو اسے وہی تو نہیں سمجھتے تھے اس میں تھے حضور نہیں یہ شعر کہے ہیں ہماری فیملی کے بارے میں تبت یدا بیلا بمتب ما اغنا عنهم ماله وما كسب سيصلون نار ذات لهب و امرات حملت الحطب في جيدها حبل من مسد وہ جویں حرم کے مسجد, مسجد کے دروازے سے اندر ہوئی تو ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے کہ فوراً اب بکر سے رضی اللہ تعالیٰ کا رنگ پک ہو تو مجمع کے سامنے یہ بے عزتی کر دے گی تو بے عزت تو عورت ہے فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول یہ عورت آج آپ کی توہین کرے یعنی جس موڈ میں وہ آ رہی ہے آپ نے فرمایا ابو بکر یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی وہ آئی اور حضور سامنے بیٹھے اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہی ہے کہ تمہارے صاحب کہاں گئے سنا انہوں نے میری حجو کہی ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تیری کوئی حجو نہیں کی اب وہ واپس چلی گئی تو انہوں نے بھی سچ بولا دیکھ یہ تو صورت نازل ہوئی ہے حضور نے تو حجو نہیں کی نا اس جب اگر موسا اسلام کا معاملہ ہوا دریا سامنے فرآن پیچھے ہے قوم نے کہا کالا صاحب موسا انالا مدرا کون کے ساتھیوں نے کہا صاحب نے کہا ہم پکڑے گئے کالا کلّا انہوں نے کہا کہ ہر گز ان ربی میرا رب میرے ساتھ جو دلیل دی کہ کیوں نہیں پکڑ سکتے کالا کلہ ان ما یا میرے ساتھ میرا رب یہ نہیں کہا اللہ میرے ساتھ رب جو ہے یہ اللہ کی صف موسا کے ساتھ رب صفاتی طور پر موسیٰ کے پاس رب کی صفت تھی اور جب محمد کہتے ہیں ان اللہ مانا تو ان کے ساتھ اللہ جو مادہ پرست ہوتے ہیں وہ نعمت کو پسند کرتے جو مومن ہوتا ہے وہ منعم کو پسند کرتے منعم اس کا مقصود ہوتا ہے نعمت کرنے والا اس کا مقصود ہوتا ہے لہذا بنی اسرائیل کو جب بھی اللہ نے یاد کروایا تو کیا یاد کروایا یا بنی اسرائی لز کرو نحمتی پہلے پارے میں تین دفعہ تھا موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب یاد دلایا تو کیا یاد دلایا وائز موسا علیہ قومی یا قومی کرو نحمت اللہ علیہ کم امبیا اللہ کی نعمت یاد کروائی اس لیے کہ وہ کھاؤ قوم تھی ادھر سے کھاتی تھی فورن بھول جاتی تو ان کو یاد لائے جو اندر تم نے نعمتوں کا بار لگایا ہوا ہے اس کا اب وہ کچھ کہہ رہا تمہیں تو مہربانی کرو اب اس کی بات کو پورا کرو لیکن مومنوں سے جب بھی رب مخاطب ہوا تو کا اذکر اللہ اللہ کو یاد کرو اللہ کی نعمت کو نہیں نعمت دینے والے کو فیضا کو گیا تیس سلا تو فن کا دے وب تک ہو فضل اللہ وز کو اللہ کثیر یا منوزا لقی تم فیتن فس بزور اللہ کثیر منہ ہم کو یاد کرو نعمت دینے والے کو یاد رکھو تو اگر ایک نعمت چھنتی ہے مریض صحت کی نعمت اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ پروردگار اس کی عیادت کو اپنی عیادت قرار دیتے اس سے بڑا کوئی اعزاز ہے اس لیے بعد صالح سے یہ کال نقل کیا گیا ہے کہ وہ جب صحت کی دعا کیا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اے اللہ میں اس سے ڈرتا ہوں مجھے حیا آتی ہے صحت مانگتے ہوئے کہ تو یہ نہ کہے کہ بندہ میری معیت سے اب گیا ہے تنگ آ گیا ہے اپ ہو گیا اس لیے صحت مانگ اس لیے کہ مجھے پتا میں جب تک بیمار ہوں تیری مایت مجھے حاصل جو میرے پاس آئے گا وہ تیرے پاس آئے گا تو میری دعا سے مجھے حیا آتی ہے میں مانگتا ہوں دعا صحت کی دعا مانگتا ہوں لیکن اس کو تو یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھ سے فیڈ اپ ہو گیا میں ایک کمزور سا بندہ ہوں میری استطاعت اس مرض کو برداشت کرنا نہیں ہے میں مرض سے تانگوں تجھ سے نہیں میں اس سے پڑاپوں تجھ سے نہیں تو اگر مرض اس کا نام ہے تو بندہ مومن گھبراتا نہیں مرض سے گھبراتا نہیں ہے اس لیے کہ اس کے نتیجے مجھے اللہ کا تقرب نصیب ہوتا ہے. بلکہ شاعر نے بڑے لطیف پہرائے میں اس کا حق ادا کیے اس بات وہ کہتا ہے وہ سر کھولے میری میت پہ دیوانہ وار آئے اسی کو موت کہتے ہیں تو یا رب بار بار آئے اگر بیماری اس کا نام ہے کہ رب کی معیت حاصل ہو جائے اس لیے بیمار سے جا کے دعا کرواتے اس کی صحت کی تو دعا کرتے ہیں نا دعا بیمار سے کرواتے خود آمین کریں اس لیے کہ اس وقت رب کی مائیت میں وہ ہے بیماری ہر لمحہ اس کے گناوں کو جھاڑ رہی ہے اس کی پالشنگ ہو رہی ہے کسی نے سوال کیا تھا اللہ تو کہاں ہوتا اشتیاق فرمایا آنا عند ان کا القلوب میں ٹوٹے ہوئے دل والوں کے پاس ہوتا متکبرین کے پاس نہیں میں ان کے پاس جو منکسر القلوب ہوتے منقصر مزاج ہوتے اور بیمار سب سے زیادہ اس وقت اس لیے کہ آدمی کو ذرا سا بھی تھوڑا سا کوئی مل جائے روٹی کھانے کو مل جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس وہ اب ساری دنیا کا مالک ہے تو تکبر بندے کو اللہ سے دور کر دیتا اور جب اسے بیماری پکڑتی ہے تو اسے پتہ لگ جاتا کہ میری پیٹ کتنی دو دن بخار ہو تو دیوار پکڑ کے چلتا ہے نتیجاتن اس کے اندر سے تکبر نکل جاتا ہے بیمار کے اندر تکبر کوئی نہیں ہوتا بیماری سب سے پہلا کام جو کرتی ہے وہ اس تکبر کو نکالتی نتیجاتن اسے اللہ کا کیمائیت حاصل ہو جاتی جی میں نے عرض کیا تھا سٹارٹنگ میں کہ اللہ کے تقرب کے ذرائع کو اگر پران و حدیث سے دیکھا جائے تو سوائے سجدے کے باقی ہر رستہ اللہ کے تقرب کا انسانوں میں سے اوپر گزرتا ہے انسانی سوسائٹی انسانی معاشرے میں سے ہو گزرتا ہے کوئی بھی آپ مومنین کی جتنی بھی صفات گنوائی گئی اس میں آپ دیکھیں گے کہ اکثریت جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ لوگوں سے متعلق قدف الحلون فا اللہ زین فیصلا وزین فروج ام حافظ پھر آگے چل کے ولہزینات وا دم راؤن وا دے ہم مانتے سے پرہیز فرض کی حفاظت کہیں بھی دیکھ نہیں سلبران تو الو وجوہ ان کے بل جہاں بھی گلدستہ ہے مومن کی صفات کا وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ سوسائٹی سے ریلیٹڈ صفات جنگل میں پوری نہیں ہو سکتی جنگل میں آپ نماز پڑھ لیں گے لیکن جماعت نہیں ملے گی وہاں بھی آپ معروم ہو جائیں گے سواب سے معاشرے میں رہنا ہے معاشرے میں میں نے ارج کیا تھا ایک دفعہ کہ ہر بندہ جس جگہ ہے جس فیلڈ میں ہے اس کے لیے جنت کا دروازہ وہاں رکھا ہوا ٹیکسی والے کی جنت ٹیکسی میں سے رستہ جاتا ہے وہ وہاں سے جنت کمائے یہ نہیں کہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو کسی مسجد کا امام بنوں گا تو پھر وہاں سے جنت میں جاؤں جو حداد ہے لوہا کوٹنے والا اس کی جنت وہاں سے جاتی ہے اس کا رستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چوما لوہا کوٹنے والے کا اولاد کی جنت اس کے ماں باپ کی خدمت ہے وہ ان کی خدمت کے ذریعے رب کا تقرب حاصل کر لیں فرمایا تیرے باپ کے غصے میں رب کا غصہ ہے اور اس کی خوشی میں تیرے رب کی خوشی ہے تقرب ہے کہ نہیں بیوی کے لیے اللہ کا تقرب اس کے شور کی خدمت میں رکھا گیا امیر کے لیے مسکینوں اور غریبوں کو کھلانے میں رب کا تقرب قیدیوں کو چھڑانے میں اسی طرح جس کے پاس چار پیسے ہیں کسی کو قرض دینے میں ایک الگ باب ہے کہ مؤثر جو تنگ دستی والا ہے اس کو ریلیف دینا اس کو چھوٹ دے دینا قرضے میں مولت دے دینا باقاعدہ اس کے فضل اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے حدیث قدسی ہے زمن میں بھی کہ قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں خیر کوئی نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ وہ امیر آدمی تھا اور قرض دیا کرتا تھا لوگوں کو لیکن جو غریب ہوتے تھے وہ سمجھتا تھا کہ جینوئن غریب ہیں نہیں واپس کر سکتے ابھی تو وہ اپنے مال کو کہہ دیتا تھا کہ فلاں فلاں بندے پہ ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا جاؤ تو قاضا کرو سی تاکہ اسے پتا رہے کہ وہ مکروز ہے کسی اس نے قرض دینا ہے لیکن سختی نہیں کرنی وہ نہیں دے سکتا فی الحال اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کو لے کر فرمائے گا میں تم سے زیادہ سخی جاؤ جنت میں کتنی بڑی بات انسانوں کے لیے آپ میں نے عرض کیا کہ کتنا دکھ ہے انسانیت کا کتنا درد ہے کتنا پیار ہے اللہ کے دل میں انسانیت کے لیے کہ خود قرض مان کے ان کو دیتا ہے اپنے بھی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سوالی آتا تھا کوئی ایک سوالی بھی حضور کے در سے واپس نہیں کیا نہیں ہوتا تھا تو حضور کہتے تھے کہ کون ہے جو اس کو قرض دے دے کوئی صاحب اٹھتے جی میں دے دیتا دے دوستو وہ جو دیتا تھا وہ اپنے یہاں حساب رکھتا تھا میں نے کتنا دیا حضور یہ نہیں کہتے تھے اتنا دے دوست کو دس دے دوست کو بیس دے دو دے اب ظاہر ایک آدمی اگر دو دے سکتا حضور سے کہیں گے کہ دس دے دو تو پھر تو اس کے لیے تکلیف یعنی جو تمہارے لیے آسانی ہے جتنا تم کر سکتے ہو اتنا اس کو دے دو وہ دے دیتے بعد میں جب مالک نیمت آتا اس میں سے حضور کا حصہ نکالا جاتا وہ خمس تو سب سے پہلے جو بات ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے وہ میرے بیا پر لوگوں کو قرض دیا ہوا تو پھر وہ حضور ان کے تقاضے پورے کر دیتے لیکن واپس نہیں بیچتے تو حضور غریبوں کے لیے قرض لے کے اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کہتا ہے منزل یقر اللہ کردن ہنسنا مجھے دو بھائی بھائی ہوتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیوں اپنی محبت کو ماں کی محبت سے ناپا دنیا میں ایک ہی تو پیمانا ہر چیز کا گیج ہوتا ہے اللہ نے اپنی محبت کا گیج ماں کو رکھا پیور خالص محبت بھائیوں میں آپس میں کوئی تھوڑی سی ہو جاتی ہے تلخی بھی ہو جاتی ہے پھر یہ کہ بھائی سمجھتا ہے کہ وہ دوسرا جوان ہو گیا ہے آپ اسے کمانا چاہیے فلاں کرنا چاہیے بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں کسی کے پاؤں لگتے اللہ کے یہاں سے رزق کی بندش ہوتی ہے تو بھائی نہیں دیتا کہتا ہے مس ہے کماتا نہیں ہے ہڈ ہاں آرام ہے ماں کیا کرتی بوکھات لکھتی ہے فون کرتی ہے پتر مجھے کچھ پیسے چاہیے اب ظاہر ہے ماں کو تو نہیں نا انکار کر سکتا وہ ماں کو دیتا ہے اور اسے پتہ ہے ماں کدھر دے گی ماں پکڑی اس لیے کہ ماں سے اس کے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی وہ چھوٹے کی مٹھی میں رکھ دیتی جب تک وہ زندہ ہے وہ چھوٹے کو یہ سہولت حاصل ہے ورلڈ بینک کی وہ بڑوں سے لے کے اس کو دیتی رہتی ہے اور بڑوں کو پتہ ہے اب اس کو انکار نہیں کر سکتا اللہ قرض لیتا ہے من اللہ جی یقر اللہ کردن حسن کون ہے جو اللہ کو قرض دے سے ایک تو جو مکروض ہے اس کی انا کو بچا لیا گیا اس کو عزت بخشی گئی غریب کو اس کے دل میں یہ نا میرے میرے میں اللہ نے کیوں نہیں لکھا اللہ کے خلاف کو گلا نہ ہو ہر اللہ میرے لیے مانگتا ہے تو اسے عزت بخشی اس کے لیے قرض مانگ کر اور پیسے والے کی صحیح اور اس کی محنت کی قدر کی اس سے قرض مانگ کر آپ کو قرض دے رہا ہوں رب مجھ سے مانگ رہا یعنی اس کی صحیح اور اس کی محنت کی اللہ نے قدر کی قرض لیا ہے حالانکہ دیا ہوا رب کا ہے جو کچھ بھی ہے رب کا دیا ہوا اصل جو حقیقت ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دنیا سے لے کے جانا چاہتا ہے ہر انسان کی یہ تمنا ہے کہ وہ دنیا سے لے کے جائے لیکن مقامِ قرب یہ ہے کہ وہ لے کے جا نہیں سکتا سکندر جب دبئی سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے ہم تو کل ہیں کل آپ کو پتا ہے گھر نہیں لے جا سکتے یہاں سے اٹھاتا ہے وہاں رکھ دیتا ہے گاڑی سے اٹھاتا ہے، نیچے رکھ دیتا اسٹیشن سے اٹھا کے گاڑی میں رکھتے امریکہ سے اٹھا کے پاکستان میں رکھ دیتے ہیں دبئی سے اٹھا کے پاکستان میں رکھ دیتے ہیں، ہم تو کل ہی ہیں ہم اپنے اس کو نہیں لے جا سکتے ہمارا گھر یہ نہیں ہے انہیں للہ ہے وہ نہ اور جب دنیا سے جاتے ہیں چٹے اسپیل تو اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ رب اس سی کو عزت بخشتا قرض مانگ اس کی مہربانی ہے ماں باپ اگر یہ کہیں کہ مجھے قرض دو تو یہ ان کی مہربانی ہے ورنہ ہمارا مال ان کا مال ہے ہم بھی ان کے ہیں ہمارا مال بھی ان کا پھر کہا کہ جب تک اللہ نے قرض مانگا اس کے لیے بڑا لطیف ایک آپ کسی کو قرض دیں اس قرض سے متعلق آپ کو وسوسے نہ آ رہے ہوں راتوں کی نیند آرام نہ ہو جائے اس قرض کے بارے میں آپ کو بے فکری ہے آپ اس رستے سے جاتے ہوئے بھی شرمائیں جس سے وہ مکروض آتا ہے تاکہ آپ کو دیکھ کے اس کی نظر نہ جھک دے اس لیے کہ مکروض بہرحال حساس ہوتا ہے جس کی فطرت ٹھیک ہوتی ہے سلیم ہوتی ہے بعض کا تو بزنس ہوتا ہے نا یہ جب تک آپ کے دل میں یہ حیا رہے کہ آپ اس رستے میں بھی نہ جائیں جس میں مکروض آتا ہے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو آپ کسی مجمے اس کو دیکھ لیں دے, آپ یوں چھپتے پھریں جیسے مکروض کو چھپنا چاہیے نا. کہ کہیں مجھے دیکھ کے تو اس کا ذہن قرضے کی طرف منتقل نہ ہو جائے بوجھ محسوس نہ کرے ایسا نہ ہو کہ وہ ٹھیک سے درس نہ سن سکے ایسا نہ ہو کہ وہ ٹھیک سے اس مجلس کو انجوائے نہ کر سکے آپ بو چھ پاتے پھریں تو سمجھ لیں کہ وہ جین مکروز ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہے لیکن ابھی اس کی استطاعت نہیں اور اگر آپ کی رات و دن فکری قرضے کی ہو وسوسے آ رہے ہوں طرح طرح کھا نہ جائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے آپ اسے آسمان پر ڈھونڈ رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ آپ کا پیسہ واپس کر سکتا ہے یا اس میں سے کچھ واپس کر سکتا ہے لیکن کر نہیں رہا ہے یاد رکھیے آپ نے قرض اللہ کو دیا جب وہ بندہ اس قابل ہو جاتا کہ واپس کر دے اور پھر بھی واپس نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے اور آپ کے دل کو جو سکون قرض دے کر ملا ہوا تھا وہ سکون ختم ہو جاتا آپ وسوسے سے اٹھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ جان بوجھ کے دبا کے بیٹھے دوسری بات قرض کا اجر صدقے سے زیادہ ہے کسی کو قرض دینے کا اجر صدقہ دینے سے زیادہ ہے اس لیے کہ صدقے میں تو ایک ہی دفعہ تکلیف ہوتی ہے ہوتی ہے خبان زی نا حب خبات یہ اسٹیل کی کیل کی طرح اندر ٹھونکی گئی زین للناس حب خوبصاہوات من السا البنی القناقیر المقن والفضہ خیل مسا مت والا نام والا ہر لیکن ایک دفعہ ہوتی ہے اس کے بعد چونکہ آپ کی اس سے امید ٹوٹ جاتی ہے تو آستہ آستہ نسیان آ جاتا ہے اور چیز ختم ہو جاتی لیکن قرض کے پیچھے چونکہ اس کے پلٹنے کی امید ہوتی ہے نا جب آپ بندہ دیکھتے ہیں آپ کو قرض یاد آ جاتا ہے پھر وہ پیسے یاد آ جاتے ہیں اماؤنٹ یاد آ جاتی ہے پھر وہ اپنا جو 99 کا فگر ہے اس میں کمی بیشی یاد آ جاتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کا حاجر ہے اس کو کار سے کیوں کہتے ہیں جب آپ کو یاد آتا ہے تب آپ کو ہنسنا ملتی وہ تکلیف جب آپ کو پیسہ دیا اور کس کو دل نہیں کرتا کہ اس کا پیسہ اس کے پاس ہے یہ ٹھنڈک تو اپنے پاس ہو تو دیتا ہے نا دوسرے کے پاس ہو تو نہیں دیتا تو جب آپ اس کو یاد کرتے اور چونکہ اس کے ساتھ آپ کو ریپے کچھ نہیں ہونا کوئی انٹرسٹ نہیں ملنا جب بھی ملے گا اتنا ملے گا قرض یاد آتا ہے اماؤنٹ یاد آتی ہے تکلیف ہوتی ہے ایک حسنا آپ کو اتنی جتنا وہ پیسہ اتنا صدقہ دینے کا اجر آپ کو مل جاتا تو چونکہ وہ تکلیف بار بار ہوتی ہے لہذا اس کا اجر زیادہ صدقے کی یہ کی دفعہ ہوتی ہے تیر کمان سے نکل گیا آپ آج کچھ کریں بے گی تو وہ پلٹ کے تھوڑے ہی آئے جی یہ مرض والی بات ختم ہوئی مریض کے لیے جب کوئی جاتا ہے مریض کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے سکون بخشا کہ اگر کوئی تیرے پاس آتا ہے تو وہ تو میرے پاس آتا ہے نا اجر میں اس کو دیتا ہوں تاکہ وہ بھی زیادہ بوجھ محسوس نہ کرے بلکہ یہ رہے کہ بندہ جب صبح جاتا ہے کسی کی عیادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ 70 ہزار فرشتہ اس کی بخشش کی دعا کے لیے وقف کر دیتا ہے جو شام تک اس کی بخشش کی دعا کرتا ہے اور شام کو جاتا ہے تو صبح تک اس کی بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے تو اجر اللہ تعالیٰ دے دے اس مریض کی طرف سے کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ تاکہ وہ محسوس کرے کہ جو اس کے پاس آتا ہے اللہ نے اپنا ذمہ لے لیا ہے وہ میرے پاس آتا ہے یا ابنا آدم استعام تو کافلم تو میں نے تم سے کھانا مانگا تھا تو نے کھلایا نہیں مجھے میں نے کھانا مانگا تھا ت نے مجھے کھانا نہیں دیا کھا لیا رب بھی وہ انت رب العالمین اللہ میں تجھے کیسے کھلاتا رب العالمین میں کیسے کھلاؤں اما علمت کا ان ہوں فلانن تجھے پتا نہیں میرے فلان بندے نے تم سے کھانا مانگا تھا فلام تو تما تور سے کھلایا نہیں اما عالم تانا لا لَوْ اتامتا ہوں داوا جتال کھے <عِندي> پتہ ہے اگر ت نے اس کو کھانا دیا ہوتا تو آج اس کو میرے پاس پاتا یعنی اس کے اجر کو میرے پاس پاتا اس کے سواب کو میرے پاس پاتا کتنی بڑی بات اگر آشا صدی کا رضیلہ تالانہ جب بھی کسی سوالی کو دیا کرتی تھی تو دیرم کو صاف کر کے اس کو خوشبو لگا کے اس کو دیا کرتے تو کسی نے سوال کیا ہے اما یہ آپ اس کو خوشبو لگا کے کیوں دیتی کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جب بندہ مومن کسی سائل کو دیتا ہے تو سائل کے ہاتھ پر پڑنے سے پہلے رب کے ہاتھ پر پڑتا اس لیے خوشبو لگاتی ہوں نا اب اگر یہ ہمیں پتا ہو اب تو یہ نا میرا فلاں بندہ تم سے اب تو یہ ہے کہ اگر فلاں بندہ جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے مر گیا ہے خودکشی کر لی اس نے خودکشی کوئی یہ جان جو ہوتی ہے نا سب کو پیاری ہوتی صرف ہمیں نہیں جو اپنی جان دیتا ہے پتہ نہیں وہ مجبوری کے کس مقام پر ہوتا کوئی دے کے دکھائے نا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی لگژری ہے یہ کوئی سٹنٹ ہے دیکھ کے دکھاؤ تو وہ سوسائٹی کیا جواب دے گی جس میں بندے بھوکے مر جاتے جس میں ایک محلے کے اندر ایک ایک لکما بھی اکٹھا کرتے اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ایک آدمی کا کھانا دو کو پورا ہوتا ایک آدمی کا کھانا اگر دو بیٹھ جائیں تو اللہ تعالی برکت عطا فرماتے تم دل کھلا کر لو سخ میں جب آدمی کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی تھوڑی سی جگہ کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو یوں دیکھتے ہیں گور گور کے مار دیں گے اس کو بھائی دل کھلا کر اس کو کھڑا ہونے دے تھوڑی دیر بعد دیکھ تو صحیح جگہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی اگر تھوڑا دل کھلا کر کے اس کو بٹھا لو ساتھ تو وہ تیرا مہمان نہیں وہ رب کا مہمان ہے تیرا حصہ تیرا ہی رہے گا اسے رب کھلائے گا دو کے لیے کافی ایک محلے میں آخر محلے والوں کو جب اخبار والوں کو بتا دیا کہ اس کے بچے چار دن سے بھوکے تھے تو اس کا مطلب محلے والوں کو پتا تھا اس نے تو اٹھ کے نہیں نہ بتایا بچے تو اس نے پہلے مار دیے خود بھی مار گیا رپورٹر کو کس نے بتایا ہے کسی کو پتا تھا تو بتایا نا. تو جس کو پتا تھا قیامت کے دن کیا جواب دے گا انہوں نے اس جان کو مارا ہے کہ نہیں مارا یہ کیسی سوسائٹی چپے چپے پہ مسجدیں چپے چپے پہ سے اور چپے چپے پہ خودکشیاں انسانوں کی طرف اس معاشرے کی طرف توجہ کریں ہم کہاں کھڑے معاشرتی لحاظ وہ درد دل کہاں گیا ہے بندے کا بندے سے پیار کہاں گیا ہے رب کو کہاں ڈھونڈنے چلے گئے ہو oh, وہ تو معاشرے میں ہے وہ تن بھوکوں کے پاس ہے وہ تن بیماروں کے پاس ہے وہ جو بلے شاہ نے کہا ہے پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں میں کہ پڑھ پر پڑ عالم فاضل ہویا تو کدی اپنے آپ پڑھے ہی نہیں یہ جو ہم لکھ رہے ہیں نا یہ دن بدن دن لما, لما یہ زندگی کی کتاب ہے ہم اپنے ہاتھوں لکھ رہے ہیں اور قیامت کے دن یہی دکھا اخرا کتاب کتاب منشورا, منشورا منشورات کس کو کہتے ہیں جب آپ کسی ادارے کی دیکھتے ہیں منشورات اور نیچے کتابوں کی لسٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے یہ ان کی پروڈیوس کی ہوئی کتابیں ہیں اپنی زندگی کی کتاب کے تم خود پروڈیوسر کبھی اس کتاب کو بھی پڑھو آٹو بایوگرافی لوگ لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے خود نوشت کہ تم خود نوشت لکھ رہے ہو کبھی اس کو پڑھو یہ کیا ہے پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا کبھی اپنے آپ پڑھے ہی نہیں جا جا مندر مسیتیں وڑنا کدی اپنے اندر تو وڑیا ہی نہیں اندر تو جا دیکھ کیا اندر گند رکھا ہوا ہے جسے بابے فرید نے کہا کہ بارو پھیرنا باری وا کر سٹ اندر دا کوڑا بدبو تب جائے گی کتا مرا ہوا اندر رکھا ہوا ہے محلے میں تم جھاڑو دے رہے ہو اندر دیکھو کیا اپنے اندر دیکھو بعد فیصلہ بھی ہوتا ہے اسٹور میں آدمی چیزیں رکھتا رہتا یاد نہیں رہتا بعد میں جب اسٹور میں کبھی کبھار گھستا ہے کوئی اور چیز لینے تو دس چیزیں لے کے باہر نکلتا یہ بھی کام کی تھی یہ بھی رکھی ہوئی اس کو تو میں فلاں جگہ ڈھونڈ رہا تھا یہاں بھی رک... کبھی اس سٹور میں جاؤ نا اندر آنکھیں بند کرو اس کا نام مراقبہ واچ کرو آنکھیں بند کر کے نا تو وہ جو اندرونی کیمرہ ہوتا ہے نا اسے چلا کے دیکھو اندر کیا رکھو جا جا مندر مسیتیں وڑنا کدی اپنے اندر تو وڑیا نہیں تے کشتی نال شیطان دے کرنے کدی نفس اپنے نال نہ لڑیا نہیں اس کو مارنے اتنے دور جاتے ہو مینا میں لنگوٹ کس کے یہ جو اس کا ایجنٹ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اسے کیوں نہیں رابطہ کرتا بی بی سی کو بند کرنا بڑا مشکل ہے تیرے گھر میں ایک بٹن ہے اس کو بند کر دے بند ہو جائے گی آف کر دو. یہ جو اندر ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے کبھی اسے لڑ کے دیکھو اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے؟ اور آخری بات فرمائی بلے شاہ آسمانی اڑتے پڑنے جڑا کار بیٹھے ہی انہوں پھڑے ہی نہیں لوگوں کے اب اڑتے اڑتے ڈھونڈ بڑا برا ہے جی فلاں یہ کیا فلاں سے سنا فلاں نے یہ کیا لوگوں کے تو آسمانوں میں اڑتے ہوئے کیچ کرتے ہو جو گھر چور ڈاکو بیٹھا ہوا ہے چگل خور غیبت کرنے والا اس کو کیوں نہیں پکڑتے کیا ہو گیا معاشرے اس کی فضیلت دیکھیں اور ہماری کوتاحیاں دیکھیں ہماری نگلیجنس دیکھیں اس کی امپورٹنس دیکھیں غریب کو کھلانا رب کہتا مجھے دیتے غریب کی مریض کی عیادت رب کہتا ہے میری عیادت کو آتے کیا بات یا اب آدم اس تسکئی کا فلم تسکی نہیں میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا ت نے پانی نہیں دیا پانی مانگنے والا کافر ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو وہ ابن آدم ہے آدم کا بیٹا ہے بھٹکا ہوا ہے لیکن آدم کا بیٹا ہے کتے کو پانی پلانے سے بدکار عورت جنت میں چلی گئی تھی وہ کافر ہے لیکن ہے تو آدم کا بیٹا ہے یہاں بات اس کی چل رہی ہے میں نے پانی مانگا تھا ت نے پانی نہیں پلایا ہمارے یہاں گھروں میں آتے ہیں نا عیسائی چوڑے جنہیں کہتے ہیں گھر صفائی کے لیے ان کے لیے ہم نے الگ پیالہ رکھا ہوا ہوتا ہے وہ جب چاہے یا کوئی لسی یا پانی مانگتے ہم نے ان کے سامنے وہاں سے اٹھانا ہے اس میں ان کو بار کے دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے ان کے سامنے وہاں ٹانگ دینا ہے وہ انسان کا پیالہ نہ ہوا کسی کتے کا ہو گیا ہماری انہیں آتوں کی وجہ سے بستر اٹھا کے کینیا جاتے ہو امریکہ جاتے ہو اور تیرے گھروں میں خام مال آیا ہوا ہے ان کو مسلمان کیوں نہیں کرتے ہمارے کرتوت ایسے نہیں اسے ہاتھ دلا کے ساتھ کیوں نہیں کھلاتے ہو ظالم وہ انسان نہیں ہے اسے احساس دلاؤ کہ وہ انسان ہے وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے اگر ہم یہ کرتے تو پاکستان میں کوئی عیسائی نہ ملتا عیسائی نہ ملتا تو پھر ہمیں گھروں میں کام کرنے کے لیے بندہ نہ ملتا اصل میں مسئلہ یہ پھنسا ہوا ہے ایک صاحب سے گورنر تھے عراق کے تو پتا چلا کہ وہ لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لکھا بھائی کیا بات ہے کیا مسئلہ ہے تمہارا کہنے لگے یہ سارے مسلمان ہو گئے تو جزیا کہاں سے آئے گا آپ نے فرمایا اللہ نے ہمیں جزے لینے نہیں بھیجا لوگوں کو ہدایت پہنچانے بھیجا ہم کلیکٹ کر لیں گے گھروں میں مسلمان بھی کام کر لیں گے یہاں نہیں کرتے سیوری ٹریٹمنٹ پلانٹ میں سارے مسلمان برے ہوئے ساڑھے تین سو میں ایک ہیرا مسیح تھا عیسائی باقی سارے میں بھی وہیں کام کرتا سارے مسلمان تھے وہاں پہ یہاں کر لیتے ہو وطن میں کیوں نہیں کرتے پھر وہ ان کا کام ہے محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تحریک خلافت چل رہی تھی زمانے میں بڑے پاپولر تھی بھی ایک ہستی میں تر داخل ہوا اندر ناشتہ کر رہے تھے آپ جو طبیعت انسان کی فطرت ہے وہ یہ ہے کہ جو آنے والا ہے اس کو آپ کہیں جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں پالپوانا آئیے. انہوں نے دل سے پوچھا کہ فطرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ بھی انسان ہے اور تو اس کو پیشکش کر اپنے ساتھ ناشتے دل نے کہا اگر وہ بیٹھ گیا تو کھا لو گے ساتھ یعنی یہ نہیں یہ منافقت ہے کہ دل سے یہ تو ہو کہ یا اللہ کوڑ بولے کھا کے آیا اور کہے کہ جی آئے نا جی نہیں جی بسم اللہ کریں جی کھائیں نا جی لکما تو لیں لیکن دل سے یہ ہو کہ یہ اللہ نہ ہی یہ بیٹھے نہیں منافقت کہا اگر بیٹھ گیا تو اس کے ساتھ کھا لو گے کیوں نہیں کھاؤں گا انہوں نے اس کو میتر کو کہا کہ مہتر جی آئیے ناشتہ کیجیے اس نے بڑا کہا نہیں جی آپ کھائیں جی میں کر کے نے اچھا اس کے بعد اس نے کہا جی اچھا آ کے وہ بیٹھا ڈرتے ڈر میں کہ مجھے ڈال دیں آپ اللہ نہیں اٹھے لوٹا لیا پانی کا اس کے ہاتھ دھولا اس کے بعد پکڑ کے اپنی پلیٹ میں اس کو کھلانا شروع کر اب وہ رو رہا ہے اور کھا رہا ہے بھائی تم میرے جیسے ہو تیرا خون میرے جیسا ہے تیری رنگت میرے جیسی ہے تیری زبان میری زبان ہے کیا فرق ہے میرے اور تیرے اندر ایک ہی فرق ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں تم کلمہ نہیں پڑھ باقی کیا فرق اس نے کہا جی وہ کلمہ بھی پڑھا دیں مجھے وہ کثر بھی نکال دیں مسلمان ہو گیا بتاؤ شاہ بخاری نے اسی طرح ایک میتر کو مسلمان کیا بے ہوش ہو گیا تو وہ شوق سے یہ بتاؤلہ شاہ بخاری اور مجھے سینے سے لگا رہا ہے وہ بے ہوش ہو گیا تو پانی مانگنے والا کوئی بھی ہے وہ آدم کا بیٹا ہے کو پلاؤ بہت سارے سوال کرتے ہو جی سکھ جی کھاتے ہیں جی جن کیفیٹیریا میں جی اس میں ہمیں کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا کیفیٹیریا والے سے مطالبہ کرتے ہیں یہاں اس ملک میں یا کسی کے دین پر تنقید کرنا چھ مہینے سیدھا اندر جانا ہے اس کو کہتے ہیں کہ تو بس سکھوں کو ہم نہیں آئیں گے سکھوں کو تو بھائی وہ سکھوں کو کہہ سکتا ہے کہ تم میرے کیفیٹیریا میں نہ آؤ کوئی ٹیکسی والا ٹیکسی سے کسی سکھ کو اتار سکتا ہے قانون ہی نہیں اور ہمارے اپنے اندر جو گند بھرا ہوا ہے نانے کا پتا کو نہیں غسل کا طریقہ کو نہیں پتہ جیسا سکھ پلیت اختو پلیت گندگی یہ مانوی گندگی عقیدے ہو کے تو ان کو مسلمان کیوں نہیں کرتے اپنے حسن سلوک سے انہیں بتاتے نہیں کہ تمہارے ان کے درمیان فرق کیا ہے یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ کہ کسی چیز کو ہاتھ لگ جائے تو برشٹ ہو جاتا ہے لیکن ہم کیسے آنے دیں ہم نے تو اپنی اپنی مسجدیں الگ کر لی ہیں جیسے ہندوؤں نے اپنے اپنے دیوتاؤں کے مندر الگ کر لیے اب ایک خدا اور کا اضافہ ہو گیا شاہ رخ خان کا بھی مندر بن رہا ہے اس کی بھی اب پوجا ہوگی باقاعدہ اس کا بت وہ انوگریشن کرے گا اس یہ کون ہے یار کھوتا پسند آیا تو اس کا بت بنا کے اس کی پوجا شروع کر ہاتھی پسند آیا تو ہاتھی کی شروع کر تو ان کے یہاں یہ ہے باقی ہم نے بھی اسی طریقے سے کر لیا ہے یعنی جو دوسرے مسلمان کا اپنی مسجد میں آنا پسند نہیں کرتے بڑے بڑے مفتی ہیں بڑے بڑے جفتی ہیں بڑے بڑے پتہ نہیں اتنی ہے بینر پہ جگہ ختم ہو جاتی ہے یار ان کی ڈگریاں لکھو تو آخر میں وغیرہ وغیرہ لکھنا پڑتا ہے مسجد میں دوسرے اسکول آف تھاٹ کا بندہ نہ آ جائے مسجد پلیز ہو جائے ظلم ہے کہ نہیں یہ کس لیے یہ کس لیے مفتی ہے کس لیے علماء ہیں یہ کس کا کام ہے عوام کو سمجھانا کہ ایسا نہیں ہے یہ جو تمہیں اختلاف نظر آتا ہے یہ اختلاف نہیں یہ تنوع ہے نبی کی سنتوں کا یہ گلدستہ ہے جو ایسے کرتا ہے وہ بھی نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے جو ایسے کرتا ہے وہ بھی نبی کی سنت پہ تو اپنا دیکھ تجھے کیا پسند ہے جو تجھے پسند ہے وہ کر کے نبی کا تباہ کر لے اور جو دوسرا جس پہ عمل کر رہا اس کو دیکھ کے تو وہ بھی نبی کی سنت ہے غصہ نبی کی سنت پہ غصہ کیوں آد یہ سمجھائے کون سب سے پہلا جو ہمارا کانا وہ یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر ہم اپنی سوسائٹی میں جہاد کرے جو گند ہم نے بھرا ہے وہ گند اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے ڈیرے کا قانون ہے کہ نہیں اپنی پلیٹ خود صاف کرو اپنا بستر خود درست کرو جو تم نے تقریروں سے ڈالا تقریروں سے صاف کرو جو تحریر تحریروں سے ڈالا وہ تحریروں سے صاف کرو اس گند کو تم نے صاف کرنا ہے جو تم نے ڈالا لوگوں کو بتاؤ یہ بھی مسلمان ہے یہ بھی مسلمان ہے جس جگہ آزاد ہو جائے اس مسجد میں چلے جاؤ نماز پڑھو جاؤ وہ جس رب کے سامنے سجدہ کرتا اسی کے سامنے ہم بھی کرتے ہیں. وہ جو فاتحہ پڑھتا ہے وہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں وہ جس کو رکوع کرتا ہے اسی کو ہم رکوع کرتے ہیں جدھر اس کا قبلہ ادھر ہمارا قبلہ ہے اگر کوئی انا ہوئی ہوگی تو مولوی کی ہوگی نمازوں میں کوئی مسئلہ نہیں تو جو لوگ مسلمان کو دوسرے فرقے کی مسجد میں میں فرقہ بھی نہیں کہتا میں ہمیشہ جب بھی مجھے سوال آیا کہ مسلمانوں کے کتنے فرقے میں کہتا ہوں اسلام فرقے کو قبول ہی نہیں کرتا اسکول آف اسکول آف تھاٹ ہیں مکاتی بے فکر ہیں فرقہ کوئی نہیں ہے اسلام فرقے کو پالتا ہی نہیں وہ تو کاٹ کے رکھ دیتا اب جو نکل گیا وہ اپنے آپ کو ادھر منسوب کرتا رہے تو الگ بات ہے اسلام کے اندر کوئی فرقہ نہیں ہے اسلام میں مکاتب فکر ہیں اور یہ مسلمانوں کی سہولت کے لیے جہاں اختلاف رائے ہو جاتا ہے وہاں عوام کے لیے سہولت ہو جاتی ہے اس کو بھی مان لیں تو بھی ٹھیک ہے اس کو ماننے تو بھی ٹھیک اس لیے کہ وہ اپنی ذات میں نبی کا اتباہ کر رہے ہیں تو جن کا اتنا دل کھلا نہیں مسلمانوں کے لیے اب ہم اس سے یہ کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ چل نہیں سکتی تو دا کے لا جن کا مسلمانوں کے لیے سینہ نہیں کھلا میں کوئی عیسائیوں کے لیے کھل جائے گا ان کا ہندوؤں اور سکھوں کے لیے آج کل تو مارکیٹ اکانمی ہے نا تمہارے ارد گرد غیر مسلموں کی مارکیٹ لگی ہوئی ہے کیوں نہیں مسلمان بناتے کیوں نہیں محنت کرتے تمہاری زبان بولتا ہے سکھ پنجابی بولتا ہے سندھ میں ہندو سندھی بولتا ہے تو بھی مسلمان ہے سندھی بولتا ہے تجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا پنجابی سے سندھی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا یہ اللہ کا قانون ہے ارشاد رما ہمارا سلام رسول اللہ بلسان قوم ہی ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے اور وہ اس کا ذمہ دار ہے چائنا میں جا رہے ہو سمجھانے کے لیے چائنا والے کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا تمہیں چائنی کوئی نہیں آتی بات اس کو نہیں سمجھا سکتا تو اپنے علاقے میں کیوں نہیں اس کو سمجھایا تیرے علاقے میں ختم ہو گئے بگڑے ہوئے سارے جو تیری زبان کا اس کو تو تو سمجھاتا نہیں ہے ان میں کام کرو اپنے امال سے کام کرو ان کا بچہ بیمار ہو تو ایسے تڑپ جاؤ جیسے تمہارا اپنا بچہ ہے چاہے وہ سکھ ہے چاہے وہ ہندو ہے اس وقت وہ منکسر الکروب اس کا دل ٹوٹا ہوا تو وہ کلمے کی الفی سے جوڑ دینا یار وہ تیرے پیچھے پھرے اتنی اس کے ساتھ بھلائی کر دے تو اس طرح پریشان پھرے بھاگ دوڑ وہ سمجھے کہ یہ میرے بچے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ گئے بڑے ہمدرد لوگ ہیں اب اگر آپ اسے کہیں گے نا آگ سے بچو تو وہ سمجھے گا یہ میرا درد ہے اور سچی بات کر رہا ہوگا میرے بھلے کی فات اگر اس کا بچہ سڑک پہ فٹپاتھ پہ, پہ تڑپ رہا ہے اور توسریے سیٹ پہ ڈال کے اسپتال نہیں سکھ کا بچہ سیٹ گندی ہو جائے پھر تو اس کو کہے سردار جی مسلمان ہو جاؤ جنت میں اکٹھے رہیں گے وہ کہے سرکار میں جو یہاں دو مہینے آپ کے پڑوس میں رہ کے دیکھ لیا ہے وہاں ساری زندگی مرنا بھی کوئی نہیں ہے خدا بچائے آپ کے پڑوس سے اسی لیے فرمایا جو پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا اس کے ایمان کی نفی کر دی جائے ایمان والا جو ہے کارڈ واپس لے لیا جائے واللہ ہلاو مینو و اللہ ہلا ولہ ہلاک فرمایا چگلی کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا حالانکہ وہ پانچ سو سال کے پانچ سو لائٹ ایئر جب سالوں کے ساتھ ناپا جاتا نا فاصلے کو تو اس کا اس سے مراد ہوتی ہے لائٹ پانچ سو سال کے فاصلے تک اس کی خوشبوئیں اڑتی پھرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ اس سے بھی دور ہوگا جنت سے کیوں جو روز جنت میں تین دو دو کروایا ہوا ہونا خور جو ہے اس نے تو وہاں بھی پھٹے ڈالنے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے کبھی اپنے اندر تو وڑے ہی نہیں اندر ذرا وڑے دروازہ بند کر کے تو وہ جو مراقبہ کرواتے ہیں کس چیز کا مراقبہ کرواتے ہیں دیکھو دروازہ بند کر کے اب دیکھو تم اپنے اندر کیا کیا گند رکھا ہوا ہے اس کو نکالو بھائی غیر مسلموں کی بھی مدد کرو ان کو بھی پانی پلاؤ ان کو بھی کھانا کھلاؤ اس لیے جہاں مسکین اور فقیر کی بات آئی ہے وہاں یہ نہیں کہا کہ مسلمان فقیر کو دیا کرو اور مسلمان مسکین کو دیا کرو وہ صرف مسکین کی آپ کیا سمجھتے اللہ بھول گیا اللہ نے وہ مسلمان والی شک جو بعد میں ہمارے مولویوں کو لگانی پڑی ہے اللہ تعالیٰ نے جان اللہ بھول گیا تھا لگانی کہ نہیں مسلمان فقیر کو دیں اللہ تعالیٰ نے آگے تھا ولم اللہ وہ جانتا ہے ہمیں مسکین فقیر کوئی بھی ہے اس وقت ضرورت مند ہے تو اس وقت اس کی آپ مدد کر آپ رب کو دے رہے ہیں اس سکھ کو نہیں دے رہے یار اور رب کا نہیں اس کو پلاؤ گے تو میرے یہاں پاؤ گے اس کو کھلاؤ گے تو میرے یہاں پاؤ گے اس میں کوئی مسلمان کا ذکر ہے تو اس میں معالفات قلوب دلوں کو تعلیفے قلب دلوں کو میلٹ کرنا جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا اس کا بچہ بیمار ہوتا ہے یا اس پر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا دل اس وقت میلٹ ہوا ہوتا ہے اب جو پہلے پہنچ گیا اگر پادری صاحب پہلے پہنچ گئے تو وہ یسو مسیح کی طرف اس کو لے جائیں گے عیسائی کیسے کام کرتے ہیں عیسائیوں پاس دلیل کوئی نہیں ہے چار سوالوں میں بندے کا دماغ چکرا جاتا ہے یہ تھری ون کیسے ہو گیا تین ایک کیسے ہوتے ہیں اور ایک تین کیسا ہوتا ہے ابھی تک کوئی پروفیسر یہ نہیں بتا سکا لیکن کیوں وہ لوگوں کو عیسائی بنا رہے ہیں پیار سے محبت سے مرم پٹیاں کر کے وہ نفرت نہیں کرتے ماتھے ان کے چومتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی بڑے ہمدار اگلی بات بھی کرتے ہوں گے تو ہمدردی کی ہوگی ہم اگر پہلے پہنچ جائیں گے تو مسلمان بنا لیں گے جن کے دلوں کی تعلیف اور الفی نہیں الفی وہ اسی سے بنی ہے یار الفی کلمے کی ہو یا پہنچو پہلے جیسے ویکنسی نکلتی ہے تو رات کو سوتے نہیں ہونا سارے پینٹ شرٹ جو ہے وہ کرتے رہتے ہو استری سیری جوڑ اور جوڑ اور کے تین تین بار اس کو سٹیپل مارتے ہو پہلے پہنچو مدد کرو اس کی اللہ نے اس کو پیدا کیا اس کا کفیل اللہ ہے اس کو دو گے تو اللہ کے بیہاف پر دو گے اللہ سے پاؤ گے اللہ کے تقرب کا ہر رستہ اس مخلوق میں سے ہو کے گزرتا ہے جس اس کو بائی پاس کیا وہ اڑ لے ہو ہے اڑے پانی پہ ہو سکتا ہے وہ چلنا شروع ہو جائے چالیس دن قبر کے اندر وہ بند کر کے ہب سے دم کر کے رہ لے ہو سکتا ہے انگاروں پہ چلتا ہو وہ لیکن رب کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا واخر داواند الحمدللہ رب اللہ